کے پسندیدہ پروگرام سحری ٹائم کے ساتھ حاضر خدمت ہے آپ پروگرام, پروگرام میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں کم رما رمضان المبارک سے روزانہ صبح دو بجے سے صبح پانچ بجے تک یعنی انتہائے شہر تک اور ان شاء اللہ رہیں گے انتہائے رمضان المبارک تک ہم ایک ٹاپک کا تعین کیا کرتے ہیں جس پر کوشش کرتے ہیں کہ گفتگو کی جائے آپ کے فقہی مسائل پروگرام میں شامل کیا کرتے ہیں آپ کی کالز کے ذریعے آپ نعت کی فرمائش کرتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ اسے خان جو آپ کے پسندیدہ ہوں ان کے ذریعے پوری کروایا کریں آج ہم جس ٹاپک کا انتخاب کیے ہوئے ہیں پچھلے دو پروگرامز سے ہم معاشرتی برائیوں کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں ان کی شرعی حیثیت کے حوالے سے اور خاص طور پر اس کے معاشرے معاشرے پر اثرات کے حوالوں سے آج جس بہت ہی اہم ٹاپک اور جس بہت ہی نازک مسئلے کی طرف اور ایک بہت ہی تیزی سے پھیلتی ہوئی ایک معاشرتی برائی کی طرف ہم توجہ دلانا چاہ رہے ہیں آپ سب کی اور یقیناً آپ بھی کالز کر کے اس میں شامل ہوں گے اور اپنے مشاہدات ہم سے شیئر کریں گے تو یقیناً زیادہ لطف آئے گا اور پروگرام میں اس ٹاپک پر زیادہ اچھے طریقے سے بات ہو سکے گی نشاہ نشہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جو ہمارے وبا کی طرح ہمارے معاشرے میں پھیلتی چلی جا رہی ہے بہت سے گھر اس بیماری نے تباہ و برباد کر دیے ہیں کئی گھر ایسے تھے کہ جہاں پر ایک ہی کمانے والا تھا اور اس انداز میں اس نشے میں مبتلا ہوا کہ وہ گھر تباہ و برباد ہو کر رہ گیا زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں کئی گھر بلکہ اکثر ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ ایک شخص نشہ کرتا ہے اور کتنے ہی متاثرین اس کے جو متعلقین ہوتے ہیں وہ متاثرین میں شامل ہو جایا کرتے ہیں بہت ساری ایسی چیزیں اس پہ پیسہ لگتا ہے سب کچھ ہے زندگی برباد ہو کر رہ جاتی ہے ان نشوں کے ساتھ ساتھ ہم اور بہت سے نشے اپنی زندگی میں لیے ہوئے ہیں اگر وہ ہمارے زندگیوں میں ایک دن کے لیے بھی شامل نہ ہو تو ہم شاید محسوس کریں کہ ہم بالکل کل تنہا رہ گئے ہیں دولت کا نشہ ہے چرس ہے سگریٹ ہے پان ہے بہت ساری ایسی چیزیں اور آ گئی گٹکا ہے اور نہ جانے کیا کیا لوگوں نے کاروبار بنا لیا اور اس کاروبار کے ذریعے لوگوں کے گھر برباد کیے جا رہے ہیں صرف اپنی دولت کی حوث کی خاطر اپنی دولت کی نشے کی خاطر اس دولت کا نشہ پورا کرنے کے لیے بہت سارے نشے بیچے جا رہے ہیں تکبر کا نشہ ہے غرور ہے ہم یہ دیکھتے ہیں معاشرے میں کہ جس کے پاس دولت آ جاتے وہ دوسروں کو انسان تصور نہیں کرتا ہے ایک نشہ یہ بھی ہے ہم بات کریں گے کہ اس نشے کی شرعی حیثیت کیا ہے کیا سارے وہ نشے جو مدھوش کر دیتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ منکرین اس حوالے سے بھی پیدا ہوتے جا رہے ہیں کہ جو شراب کو بھی آج شامل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں یہ اسلام میں منع نہیں کیا گیا قرآن میں کہیں منع نہیں کیا گیا حدیث میں کہیں منع نہیں کیا گیا آج ہم اس کی شرعی حیثیت پر بھی بات کریں گے اور بالخصوص معاشرے پر اس کے اثرات کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ جو بہت ہی منفی پڑ رہے ہیں نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر کئی ممالک میں اور اس وقت صورتحال اور زیادہ تکلیف دہ ہو جاتی ہے کہ جب یہ نشہ ایک فیشن کے طور پر معاشرے میں شامل ہو جاتا ہے کالجز میں یونیورسٹیز میں ہم دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے چھوٹ چھوٹی چھوٹی بچیاں نشہ فیشن کے ساتھ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور زندگیاں برباد اور تباہ ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں معاشرے پر اثرات اور اس کی شرعی حیثیت پر ہم آج انشاءاللہ اللہ گفتگو کریں گے آج ہمارے ساتھ جو اس پینل میں ہمارے اس پینل کے مستقل ممبران مستقل مہمان مستقل رونق آج تشریف فرما ہے آپ کی بہت ہی جانی پہچانی ہر دل عزیز محبوب اور مرغوب شخصیت یقینا آپ اور ہم سب ان سے بہت محبت کرتے ہیں اور ایسی بہت کم شخصیات دیکھنے میں آتی ہیں کہ جن کی ایک ایک بات دل میں اترتی ہوئی محسوس ہو اور اس پر عمل کرنے کو جیت چاہے عمل کرنے کے لیے قلب کو آمادہ پائیں حضرت علامہ مفتی محمد اکبر صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ان کے ساتھ ایک اور بہت ہی خوبصورت گفتگو کرنے والی شخصیت آپ کی بہت محبوب ہر دل عزیز شخصیت جنہوں نے بہت کم عرصے میں اپنی خوبصورت گفتگو سے ہم سب کو آپ سب کو اپنا گرویدہ بنایا حضرت علامہ مفتی محمد عامر صاحب تشریف فرما ہے ان کے ساتھ آپ کے بے حد اصرار پر ہم نے ایک مرتبہ پھر آج دعوت دی عالم کے اسلام کے اس ممتاز و معروف ثنا خان کو کہ الحمدللہ جس نے کم و بیش پوری دنیا میں آکل علیہ و اسلام کی صناح اور توصیف کا شرف حاصل کیا ہے اور الحمدللہ کر رہے ہیں اور انشاء اللہ کرتے رہیں گے آپ کے ہم سب کے بہت ہی پسندیدہ الحاج محمد یوسف میمنسا السلام علیکم تینوں آباب کا بہت شکریہ آپ شیف لائے اور اس پروگرام کو رونق بخشی آغاز جو صبح کرتے ہیں ہم باری تعالق کے نظرانے سے صحیح صدیق صحیح سبھی کی نظر میں رہتا ہے وہ سب کے ساتھ مسلسل سفر میں رہتا ہے کوئی بتا اندھیرے میں روشنی کی طرح یہ کون ہے یہ کون ہے جو دلوں کے نگر میں رہتا ہے اللہ اسے تلاش کرو روشنی قیمت والو وہ لکان ہے مگر سب کے گھر میں رہتا ہے بلبل پروانوتی پروان ہر کش کا دیوان جن نید عل لائ لا عل او ہے الل الل اللہ اول آخر ہے بات مو گاہر ہے اللہ الا اللہ الا نئی دیکھا اس کو جہاں دیکھا ظاہر اور نے دیکھا دیکھا اس کو جہاں دیکھا ظاہر اور پینا دیکھا اس دیکھا لا لسو کی تکرار میں اللہ اللہ سانسوں کی تقرار میں اللہ گار میں اللہ پھولوں کی مہکار میں اللہ گلچے میں خار میں اللہ کیا بات سوار گلچے میں خار میں اللہ چڑیوں کی چہکار میں اللہ گلشن میں گلزار میں اللہ چمن میں لالا زار میں اللہ دریاؤں کی دھار میں اللہ دریاؤں کی دھار میں اللہ صحرا میں صحرا میں کوسار میں اللہ چوکی پر ارغار میں اللہ مسجد میں بازار میں اللہ گمبد میں مینار میں اللہ مومن کی تلوار میں اللہ غازی کی للکار میں اللہ مخبول میں اور دار میں اللہ کٹیا میں دربار میں اللہ کٹیا میں دربار میں اللہ عشق میں اللہ یار میں اللہ عاشق دیکھے یار میں اللہ پتوں میں اخدار میں اللہ روحوں کے اطرار میں اللہ سوچوں کے انبار میں اللہ اپنوں میں اخذار میں اللہ حیدر کے اطراع میں اللہ حبصی کے انکار میں اللہ قرآن کے انوار میں اللہ سب کے اخبار میں اللہ اللہ مدنی کے دربار میں اللہ خالد کے اللہ ل ماش اللہ ماشاء اللہ مفتی صاحب نشا نشہ ہے کیا پہلے تو شری اس کی حیثیت کیا ہے نشے کی تعریف کیا ہے ہاں عظیم نے شعیط عنر بسم اللہ نشہ اصل میں ایک ایسی کیفیت اور حالت کا نام ہوتا ہے کہ جس کے تاری ہو جانے کے بعد انسان کی عقل کام کرنا نہ چھوڑتی ہے دیتی اور اس کی علامت یہ ہے کہ جو ہے کہ جبھی نشے کی حالت آدمی پر تاری ہوگی تو اس کے مختلف علامات اکابر نے لکھی ہیں اور یہ ایسا اسٹیج گویا کہ بیان کر دیا ہے کہ اس حالت میں جب کوئی ہوگا تو اسے حالت نشہ میں کہا جائے گا اور اس سے نیچے حالت ہوگی تو وہ حالت نشہ نہیں کہلائے گی صحیح. اور وہ کیفیت یہ ہے کہ ذہن اتنا معاف ہو جائے کہ اگر ایک عورت کو سامنے کھڑا کر کے پوچھا جائے یہ کون ہے تو اسے یہ نہ پتہ چلے کہ میری ماں ہے بہن ہے بیوی بیٹی ہے یا اجنبی عورت ہے ही. اتنا زیادہ یعنی اس کا ماؤف ہو جائے بعض نے کہا کہ زربان لڑکھڑانا شروع ہو جائے بالکل وہ اس کو خود نہ پتہ چلے میں کیا بول رہا ہوں ہزیان بکنے لگ ही. بعضوں نے قدموں کے لڑکھڑانے کو بھی نشہ قرار دیا یہ بھی کلامت قرار دی ہے صحیح. تو غورت ہے کہ جب یہ کیفیت و حالت اور یہ علامات انسان پر تاری ہو جائیں تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ یہ نشہ بھی ہے اور حالت نشہ میں گویا اگر یہ کہیں کہ جب تک نشہ اس پر تاری نہیں ہو رہا وہ اس وقت تک استعمال کر سکتا ہے کوئی بھی شک نشہ آور چیز نہیں ایک الگ چیز ہے کہ وہ نشہ آور چیز استعمال کر سکتا ہے نہیں پہلے تو اس نشہ آور چیز اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے سپوز شراب کی ہم بات کرتے ہیں بنیادی طور پر تو یہ جس طرح سے حرام قرار دی گئی ہے تو آپ اب شریع اس کی حیثیت بتائیں تو طور پر شراب حرام ہے شراب اگر کوئی شخص کہتا ہے میں روز پیتا ہوں لیکن مجھے نشہ نہیں ہوتا ہے اس سے اور یہ میری روٹین میں شامل ہے میں صبح شام پیتا ہوں مجھے اس سے کوئی نشہ نہیں ہوتا اور میں سب کی پہچان کرتا ہوں تو کیا اس کو جائز ہو جائے گا جا. جی ہاں دیکھیں جو تعریفات وغیرہ متعین کی جاتی ہیں یہ اس لیے کی جاتی ہیں تاکہ بعد میں آنے والی چیزوں کے احکامات کا تعین کیا جا سکے ہم. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن پر قرآن میں نصوص وارد ہیں جیسے شراب خمر ہے اس پہ نص وارد ہے بک اجتناب کرو یہ امر کا سیاہ ہے اور جہاں امر کا سیرا آتا ہے وہاں پہ اجتناف فرض ہے ایسی. لہذا شراب پہ یہ نص قطعی وارد ہو گئی اب ہم اسلت نہیں دیکھیں گے ایسی. اس میں تو اگر کوئی ایک قطرہ بھی پیے نشہ آئے نہ آئے چونکہ یہاں پر اللہ تعالی کے حکم کی مخالفت لازم آئے گی وہ تو حرام ہے ہی ہے اس تاریخ کی ضرورت پیش آئے گی جیسے مثال کے طور پہ آج کے دور میں کوئی آپ سے پوچھے کہ میں ہیروئن پیتا ہوں اس کی شرع حیثیت کیا ہے ٹھیک ہے اس کی شرع حیثیت کا تعین کرنے کے لئے لازم بات ہے کہ آپ کو ایک منصوص علیہ چیز یعنی جس پر نص یا قرآن کی آیت آئی اس کے بارے میں غور و تفکر کرنا ہوگا کہ اس کی حرمت کا سبب کیا ہے ٹھیک اس پر بات کرتے ہیں ناظرین ایک مختصر سے وقفے کے بعد لوٹ کر اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے پروگرام دیکھ رہے ہیں سہری ٹائم تسلیم صابری کے ساتھ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں آج کے پروگرام کے پہلے کالر دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے کال کر رہے ہیں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں میں محمد لیاقت خان بول رہا ہوں سعودی عرب سے جی لیاقت خان صاحب فرمائیے یقین نہیں ہو رہا میرا کال لگ گیا ہے سوال ریپیٹ کرتا ہوں پہلے سب سے پہلے مفتی اکمل صاحب اور عامر صاحب تو رکھتے سے اسلام علیکم وعلیکم, وعلیکم السلام. السلام جی جی بالکل فرمائیے السلام علیکم اکمل صاحب وعلیکم السلام اللہ کا بڑا کرم آپ سے دعا گزارج ہے میرے لیے خاص طور سے میری والدہ کے لیے ٹھیک ان والد کے لیے ان ضرور آپ سے جو بتانے کا جو طریقہ انداز بہت اچھا لگا ہمیں بہت بہت مطمئن سوال کرتے ہیں بہت شکریہ آپ جو سو... کیا سوال کرنا چاہ رہے ہیں جی سوال کیا کریں میرا, سوال... میرا سوال, ت... سوال یہ ہے کہ ہم جو نیت باندھتے ہیں اس کے اندر آ جاتے ہیں اٹیلی کس طرح رخ ہونا چاہیے گائے کے طرف رکھتے ہیں عام طور پر آدمی اسے قبلے کی طرف رہنا چاہیے میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں اچھا کس چیز کی نیت نماز پڑھتے ٹائم جو نیت کرتے جب ہم اچھا اچھا اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس تو اچھی قبل کی طرف رہنا چاہیے ہر آدمی گائے کی طرف رکھتا ہے اور نیت ٹھیک ہے بالکل آپ کو جواب دیتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا مفتی صاحب جہاں لفظ اجتناب آیا قرآن مجید میں جس طرح فرمایا مفتی صاحب نے اجتناب سے کیا مانے لیے جائیں گے کچھ لوگ اس سے کنفیوژن کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جہاں سورہ معاہدہ میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے اللہ تبارک و تعالی نے شراب کے بارے میں فرمایا کہ یہاں جو لزین اہم ان نمل ان نمل خمر ول مصرو و الصاب من عمل شیطان فش بو ہو یعنی اجتناب سے پہلے دو لفظ اور استعمال ہوئے حیث شراب حیث جوا بتوں کو نصب کرنا پاسے پھینکنا یہ وہ چیزیں ہیں جو پلید چیزیں ہیں رجسم پھر فرمایا من عمل شیطان شیطانی عمل ہے پھر فرمایا فش تم ان سے اجتناب کرو اجتناب باقاعدہ امر کا سیدھا استعمال کیا گیا اور ممانیت کی گئی ہے کہ اس سے بچو شراب میں حرمت کی کیا شے ہے جس سے اندازہ ہو کہ یہ ہے وہ چیز جیسے الکوحول کہا جاتا ہے تو الکوہل کا ذکر ہے اس میں باقاعدہ اس میں نہیں الکوہل کا نہیں ہو تو سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ جس کی ممانعت ہے قرآن میں وہ خمر ہے ٹھیک خمر کی شران تعریف یہ ہوتی ہے کہ کچے جو انگور ہوتے ہیں انگور لے لیں اس کو پکائے نہیں کسی برتن میں آپ رکھ دیجئے ٹھیک اور اسے دبا دیں خود ہی گرمی کی وجہ سے وہ گلیں گے سڑیں گے اور سڑنے کے بعد ان میں جوش پیدا ہوگا ٹھیک جس وقت یہ جوش و شدت پیدا ہوگی جھاگ پیدا ہو جائے گا اس وقت جھاگ کو پیدا کر دے جاتا ہے اور جو مشروب اس میں ہے وہ نکالا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں خمر اچھا اور یہ نشہ پیدا کرتی ہے اصل میں ممانحات اسی کی ہے پھر اس کو کشید کر کے جو چیزیں نکالی جائیں اور اس کے آپ مختلف نام رکھتے چلے جائیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے اصل میں خمر کی ممانعت ہوتی ہے ٹھیک ہے ہاں اب یہ خبر کا ایک بھی قطرہ جیسے بھی میں پہلے ارض کر رہا تھا کہ چاہے وہ نشہ لائے نہ لائے چونکہ قرآن میں اس کی ممانعت آ گئی تو یہ حرام ہے ایک قطرہ بھی پینا اس کا حرام ہے اور اس کو علماء نے نجاست غلیزہ قرار دیا ہے یعنی خارجی طور پہ لگ جائے تو بالکل ایسی ناپاک ہے جیسے پیشاب ناپاک ہوتا ٹھیک تو اگر کسی مشرق میں الکوہل شامل ہوتا ہے اور یہ اس میں سے انگور کا کوئی حصہ شامل نہیں ہوتا بہت ساری شرابیں ایسی بھی آ رہی ہیں جس میں انگور نہیں ہے تو کیا اس, اس کے لیے تو قرآن منع نہیں کر رہا نہیں اب علت دیکھی جائے گی جس چیز کی حرمت قرآن میں آ گئی وہ کلیل ہو یا کثیر ہو وہ تو ممنوع ہے لیکن جب کسی اور چیز کا حکم دیکھنا چاہیں گے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے انگور کی شراب کی ممانعت فرمائی اس میں ہے کیا چیز اب مفتی صاحب نے بتایا کہ اس کے اندر دراصل نشا پایا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اب یہ علت کہیں اور جہاں بھی پائی جائے گی وہ حکم بھی وہیں پر لگایا جائے گا ٹھیک یعنی میں اس چیز کو سمجھ نہیں پا رہا کہ جیسے ایک شراب ہے اور شراب میں اگر وہ فلیور شامل نہیں ہے اب تو ہم دیکھتے ہیں جب بہت ساری ڈیوٹی فریز میں کھلے عام لگی ہوئی ہیں تو وہاں پر بے شمار اس کے برانڈ ہیں اور فلیورز ہیں یعنی پورا پورشن بھرا ہوا ہوتا ہے تو اس میں کئی ایسی بھی ہوں گی جس میں ایسا یہ فلیور شامل نہیں ہوگا ایسا ہو سکتا ہے یا ایسا بالکل ہو سکتا ہے تو اس صورت میں پھر کیا قرآن کا حکم کیسے یا हम... مفتی صاحب نے جواب دے دیا اصل میں قرآن دیکھیں نا ہم نے پہلے بھی اس پہ قرآن کے موضوع میں گفتگو کی تھی کہ قرآن میں اصول بیان ہوئے ہیں ٹھیک ہے فرا بیان فروغ بیان نہیں ہوئے فروع کا حکم آپ نکالیں گے ٹھیک ہے شاخوں کا حکم آپ نکالیں گے اصل وہاں بیان کر دی گئی احادیث میں اس کا ذکر آتا ہے احادیث میں مطلق سرکار نے شرابوں کو منع فرمایا حتیہ کہ شروع اسلام میں تو سرکار نے جن شرابوں کو برتنوں میں رکھا جاتا تھا ان برتنوں تک کو توڑ دینے کا حکم تھا تاکہ بالکل ان لوگوں کے دل میں نفرت پیدا ہو جائے اس طرف تصور جائے نہیں پھر بعد میں اس کی ممانت خیر ختم ہو گئی لیکن اس زمانے میں بھی گنے کی شراب آلو سے شراب چقندر کی شراب کھجور کا کے نبیز پر اس میں تھوڑا تھوڑا نشہ پیدا ہو جاتا تھا وہ استعمال کیا جاتا تھا ही. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے مطلقاً منع فرما دیا ठीक. تو قرآن میں خمر, خمر کی ہے حسفانت بکیہ تمام ایسے مشروبات کی ہے جو نشہ لے کر آتے ہیں سرکار نے اصولی طور پر منع فرما دیا گیا اور پھر اس کے بعد فروئی طور پر ایک ایک چیز کے بارے حدیث حدیث میں اب جو نئی چیز آئے گی سے ہیروئن آج کل پی جاتی ہے اس کا حکم پھر ہم اسی قرآن کی نصوص سے حدیث کی نصوص سے نکالیں گے اور اس سبب اور علت کی وجہ سے جس کو حرام ہونے کا سبب شریعت نے قرار دیا ہے تو شراب کو کیوں حرام قرار دیا ہے اس لیے کہ اس میں نشہ ہے تو یہ ہی ہیرون میں بھی نشہ ہے دونوں میں علت پائی گئی جیسا حکم اس کا ہوگا ویسا حکم اس کا وہ بھی حرام اور یہ بھی حرام مفتی صاحب علت کی وجہ کیا ہے شراب کی شراب ناجائز کیوں کی گئی اس کے آپ معاشرے پر اثرات کے تناظر سے دیکھیے کہ اس کو کیوں کہتے ہیں پینے والے تو کہتے ہیں تھوڑی سی جو پی لی ہے چوری تو نہیں کی ہے مطلب اس کی علت کی کوئی وجہ یقیناً ہوگی یا شراب کی حرمت کی جو حکمت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک نے انسان, انسان کو پوری مخلوقات میں افضل اور اشرف بنایا ٹھیک ہے جب آدم علیہ السلام کی تخلیق کا وقت تھا تو اس وقت یہ بات بیان فرمائے کہ ان میزائل فی الدی خلیفہ پھر بنی آدم کے لیے اللہ تعالی نے یہ لفظ قرآن میں استعمال فرمایا لقد کر رمنا بنی آدم کہ ہم نے بنی آدم کو اولاد آدم کو پوری کائنات میں فضیلت دی عظمت دی شرف انسانیت عطا کیا یعنی تمام مخلوقات میں سب سے افضل مخلوق ہے اب اس کے شرف کا سبب کیا ہے اس کا علم اس کی عقل ٹھیک یہ جو عقل انسان کو اللہ تعالی نے عطا فرمائی ہے وہ عقل اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو نہیں دی ठीक. ان کو اللہ تبارک عقل دی مگر نفس نہیں دیا جانوروں کو پیدا کیا نفس دیا مگر عقل نہیں دی हم. تو یہ جو مخلوقات میں سے انسان ہے اس کو دونوں چیزیں دی گئے عقل بھی نفس بھی اب عقل جس کی بنیاد پر انسان فضیلت و شرف حاصل کرتا ہے اور یہ شراب جو کہ انسان کی عقل پر ہی پردہ ڈال دے تو وہ مقام وہ شرف و فضیلت جو انسانیت کو دی گئی تھی وہ مرتبہ جو دیا گیا تھا انسان اس سے اتر جاتا ہے اپنے مقام سے آسانی تقریم سے وہ اسفذہ صافلین میں پہنچ جاتا ہے اس لیے مقاصد شریعہ میں جہاں حفاظت جان کے لیے باقاعدہ احکامات ہیں جہاں پہ حفاظت نسل کے لیے احکامات ہیں وہاں پہ حفاظت عقل کے لیے بھی حکم شراب کی ممانعت میں نشاور چیزوں کی حرمت میں دے دیا صدیق رضی اللہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے زمانۂ جاہلیت میں بھی شراب کیوں نہیں پی تو وہ تو زبان جاہلیت کا شرح کام تو نہیں تھے تو آپ نے شاخ فرمایا اس لیے کہ میں نے یہ دیکھا کہ یہ انسان کی مرت کے خلاف ہے کیا یہ انسان کے وقار کو گرا دیتی ہے تو یہ وقار انسانیت کے خلاف چونکہ کام تھا اس لیے میں نے زمانہ جہلیت میں بھی اس کو نہیں کیا آج کل تو نام نہاد تقریب اس وقت تک پروار ہوت ہوتی ہی نہیں ہے جب تک اس میں شراب شامل نہ ہو جی ہاں یہ ایک غلط رویہ غلط طریقہ ہے اور جیسے آپ نے مطلب اپنی تمہید میں ارشاد فرمایا کہ اس کو ایک فیشن کی شکل شکل دی بالکل جس محفل میں اگر بڑی محفل میں یہ نہ ہو تو ایک مطلب ادھوری سی نظر آتی ہے یا بولتے ہیں شاید یہ ابھی زمانے کے ساتھ چلنے کی ان میں صلاحیت بیدار نہیں ہوئی ہے لیکن بہرحال یہ بالکل غلط کہا جاتا ہے مستی صاحب ایک پیک لگانے سے کیا ہوگا ایک پیک لگا لیں یہ اس طرح کی بات کرنا اتنا مطلب ابھارنا اس کو, اس کو بھی تیار کرنا ایک کالر شامل کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد اس حوالے سے گفتگو کریں گے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیجیے گا السلام ٹیلی ویژن کی آواز السلام. بند کر دیجیے ہاں جی بند کر دیے جی علیکم. جی حضور فرمائیے السلام علیکم وعلیکم السلام اچھا جی میں دھولے سے ہندوستان سے بات کر رہا ہوں جی جی ہندوستان سے بات کر رہا ہوں جی کبلا فرمائیے آپ کی آواز آ رہی ہے ہاں جی تو میں تو پہلے آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ جو تراوی کا آپ ٹرانسلیشن کر رہے ہیں हुँ. وہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کر رہے ہیں آپ بہت شکریہ بہت شکریہ ہاں جی اور مفتی نے کرام سے سلام کیجیے سلام کہیے میرا جی بالکل آپ جی فرمائیے ہاں جی اور آپ کی پوری ٹیم کو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں کیا آپ یہ جو سہری ٹائم چلا رہے ہیں بہت ہی خوبصورت پروگرام چل رہا ہے آپ کے شہر میں آپ کی ریاست میں بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے ہاں جی بہت دیکھا جاتا ہے ہمارے یہاں تو چھوٹے چھوٹے دیہات میں بھی الحمد للہ اب جو ہے تو کیو ٹی وی چکا ہے اچھا دن میں آفیسز وغیرہ میں مسلمانوں کے پانچ پانچ دس دس گھر ہیں نا میں نے سنا ہے کہ وہاں دیہات میں بھی لگانے کی وہاں بھی کیو ٹی ہے اچھا اچھا میں نے سنا ہے کہ وہاں پر مجھے ایک صاحب نے فون کیا انڈیا سے اور بتایا کہ دن میں آفیسز میں اکثر سہری ٹائم ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے ہاں جی شہری ٹائم تو دیکھا جاتا ہے نا اچھا جی فرمائیے کچھ سوال کریں گے نہیں سوال نہیں بس میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں اور آپ جو ٹاپک چھیڑتے ہو کل کا ٹاپک مجھے بہت ہی پسند آیا آپ کا جو فروغ اختلاف سے آپ نے کل جو ٹاپک کھیلا تھا نا جی ہاں جی ہاں وہ ماشاءاللہ بہت اچھا اور اس سے بہت سارے جو ہے باتیں کلیئر ہو گئی آپ جی ہاں جی ہاں بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا انشاءاللہ شاء نازین اسی طرح آپ کے لیے ہم کوشش کریں گے کہ پچھلوں سالوں سے مختلف اور بہت ہی معاشرے کے جو بہت ہی زیادہ قریبی مسائل ہیں ہم ان کو ڈسکس کریں اور اس سے ہم سب کی نالج میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا موبی صاحب کیا کہتے ہیں کیا فرمایا میں بتا رہا تھا کہ کہتے ہیں کہ جس طرح مطلب یار تم سوچ تم تمہاری تو سوچ دکیانوسی ہے چھوٹا, چھوٹی سوچ ہے ایک پیک لگا لینے سے کیا ہوگا ہاں اچھا, بالکل کچھ نہیں ہوتا ایک پیک لگانے سے ایک دو تلاقے ہو جائیں گی ایک دو قتل ہو جائیں گے فساد ہو جائے گا دیکھیں شراب جو ہے وہ شیطانی عمل ہے من عمل الشیطان اب وہ شیطانی عمل کیوں کراتا ہے یہ بات بھی سورہ معاہدہ میں قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمائی ان نما یورید ال شیفان یو کیا بے نقم العداوت یہ کام اس لیے کروانا چاہتا ہے تاکہ تمہارے درمیان عداوت کو کوئی جھگڑوں کو فروغ دے تو یہ جو شراب ہے اس کی حرمت کی جو وجہ ہے یا آپ یہ کہہ کہ جو اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں خود انسان پر اس کی سوسائٹی پر اس کے معاشرے پر وہ یہ ہے کہ وہ شراب کے سبب سے جھگڑے فساد آپ نہیں دیکھتے ہیں کبھی شراب پی کے لوگ طلاق دے دیتے ہیں پھر پوچھنے آتے ہیں کہ نشے کی حالت میں طلاق ہو جاتی ہے ہوشی نہیں تھا کیا کریں تو یہ اسی لیے تو منع کیا گیا کہ ان چیزوں سے بچو بعض اوقات آدمی اتنا مدہوش ہوتا ہے کہ شراب کی حالت میں قتل کرتا ہے جھگڑے کرتا ہے کیا کیا بولتا ہے اپنے دین کے منافی باتیں کفیات کلمات تو یہ سب شراب ہی کی تباہ کاریاں ہیں اسی مقصد کے لئے شیطان ان چیزوں کی طرف بلاتا ہے اور آج کل تو خاص طور پر دیکھا گیا ہے جس طرح تقریب میں میں پہلے ذکر کر رہا تھا اس حوالے سے میں ضرور بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں ہو یہ رہا ہے کہ لوگ اس سے بڑھ کر اس شراب کو حاصل کرنے کے لیے غیر مسلم ہونے کا ایک ثبوت بنا لیتے ہیں کہ میں غیر مسلم ہوں اور غیر مسلم کو یہ شراب مل جائے لائسنس بنوا لیتے ہیں اس کو کیا کہیں تو وہ لائسنس کے ذریعے لے لیتے ہیں جائز ہوگا نا طور پہ تو میں وہی بات کر رہا ہوں کہ یہ اس سے بڑھ کر عمل ایک تو شراب پینا نشہ کرنا اور پھر اس کے بعد یہ کیسا ہے کہ ایک لائسنس بنا کر اس کو بہت خطرناک مسئلہ ہے اصل میں کفر کا ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اگر آپ کو کفر بول دیں ماد اللہ کوئی شخص بول دیں یا اپنے آپ کو کافر کہہ دیتا ہے چاہے سنجیدگی میں کہے چاہے مذاق سے کہے چاہے کسی حکمت اور مسلحت کے تابع ہو کر کہے ہر صورت میں اس کے لفظ حکم کفر ہوتا ہے تو یہ شراب کی ایک اگر آپ بے برکتی یا نحوست کا مشاہدہ کرنا چاہیں تو خود آپ نے خود ارشاد فرما دیا کہ یہ بعض اقتصاد انسان کو اس طریقے سے کفکفر تک بھی پہنچا دیتی ہے صحیح لہٰذا یہ بالکل شرم جائز نہیں ہے کسی نے ایسا کیا بھی ہو تو اگر وہ ہماری بات سن رہا ہے تو فوراً توبہ کرے اس کے لائسنس کو کینسل کرے اور اپنے آپ کو مسلمان ہی شو کرے تجدید ایمان تجدید نکافو کرنا چاہیے صحیح مفتی صاحب سنا ہے کہ کچھ دوائیوں میں بھی شامل کی جاتی ہے بلکہ چلے اس بات کو پہلے اس طرح سے لے لیتے ہیں میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ شراب کے بہت زیادہ نقصانات ہیں لیکن کہیں کہیں سننے میں آتا ہے کہ کچھ ایک دو ایسی چیزیں ہیں ایک دو بیماریاں ایسی ہیں کہ جن کے لیے شراب فائدہ بھی پہنچاتی ہے اس صورت میں کیا کہیں گے دیکھیں میں امازت م... چاہتا ہوں ایک مختصر سے کے بعد ہم لوٹتے ہیں اور اس پر تفصیلی گفتگو انشاءاللہ شاء نازین کریں گے مجھے یہ یقین ہے آپ تو کہیں نہیں جائیں گے ہم لوٹ رہے ہیں خوش آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سہری ٹائم تسلیم ساوری کے ساتھ بات ہو رہی ہے نشے کے حوالے سے مفتی صاحب جس طرح میں نے کہا میڈیکل سائنس میں بہت زیادہ یہ نقصانات بھی بتائے ایک طرف تو اور سننے میں یہ آتا ہے کہ ہومیوپیتک کی تو بہت ساری دوائیوں میں کالر شامل ہوتی ہے ایک شامل کر لیتے ہیں پہلے السلام علیکم ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ جی کون سا اور کہاں سے جی میں حبیب بات کر رہا ہوں انڈیا سے حیدرآباد سے ہندوستان سے جی حبیب صاحب آ, جی میرا سوال یہ ہے کہ روزہ مکروہ ہونے کی کیا کیا صورتیں ہیں اور کہ ایک بڑا مسئلہ یہ ہے حیدرآباد میں کہ یہاں پر بہت سارے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ جیسا جیسا افطار کا وقت قریب آتا ہے مطلب ساڑھے چار بجے تین بجے اس وقت اگر کوئی غسل کرتا ہے تو بولتے ہیں کہ روزہ مکروہ ہو جاتا ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے تو کیا یہ بات کس حد تک صحیح ہے میں مولانا کرام سے, پوچھ, سے پوچھنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے آپ کو ضرور ان بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے سے جی وہ صاحب جی دیکھیں اس میں ایک اس تو مسئلہ یہ ہے کہ جسے بعض بیماریاں ایسی ہیں کہ جو بغیر شراب کے استعمال کے درست ہو ہی نہیں سکتی ڈاکٹروں کا یہ خیال ہے اس میں دو قول ہیں فکاہ کے کے بعض تو یہ ہی کہتے ہیں کہ نہیں اس شخص کو پوری دنیا میں تلاش کرنا ہی پڑے گا کوئی متبادل دوائی وہ حرام سے علاج کر نہیں سکتا اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے شراب کو حرام کیا تو اس سے تمام فائدے سلب کر لیے یہ بات تو ایسی ویلڈ ہے کہ سمجھ آنے والی چیزیں لیکن بعض یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی صورتحال ہو جائے کہ ڈاکٹر ماہر ترین ڈاکٹر اور خوف خدا رکھنے والے بھی یہ کہہ دیں کہ اس بیماری کا اس کے علاوہ کوئی علاج ہے ہی نہیں تو اب انسان کو اس بات کا مکلف بنانا کہ آپ پورے ملکوں میں جا کر اور پوری دنیا میں وزٹ کر کے کسی طریقے سے دوائی منگائیں یہ بہت ہی مشکل ہے اور اس کو شریر حرج میں مبتلا کرنا ہے جیدو جیدو وہ کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں شرعی اصول یہ ہے کہ جس چیز پر اصل میں حرمت وارد ہوئی ہو اس کی حرمت بیان کر دی گئی ہو اگر کسی وجہ سے اس کو جائز قرار دیا جائے گا تو بقدر ضرورت آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں صحیح تو اس صورت میں تو اس کا جواز نکلتا ہے دوسرا یہ کہ عام بیماریاں ہیں کھانسی ہے جیسے مطلب ایلوپیتھک کے اندر بھی جو خصوصاً کف کے سیرپ ہیں ان کے اندر کے کی عامزش ہوتی ہے اس میں مسئلہ ہوا کہ ہمارے ہاں مشہور لاش تین ہیں حکیم ہے ہومیوپیتھک ایلوپیتھک, ایلوپیتھک. حکامہ اب وہ ماہر رہے نہیں نیم حکیم خطرے جان آپ کو بہت زیادہ نظر آئیں گے سوئی. اور ماہر حکیم اب نظر نہیں آتے باقی رہے گا دو طریقۂ علاج ایلوپیتھک ہومیوپیتھک ہومیوپیتھک میں 99.99% نائن پوائنٹ کا استعمال ہے हुँ. اور ایلوپیتھی کی بہت ساری دوائیوں میں ہے हुँ. اب اگر ان دو طریقۂ علاج سے لوگوں کو روک کر صرف حکیم کی طرف متوجہ کیا جائے تو हुँ. ماہر حکیم تو ہے نہیں بالکل قوم بڑے پیمانے پہ شدید حرج اور آزمائش میں مبتلا ہو جائے گی اور یہ شرع اصول ہے کہ شریعت نے لوگوں سے تکلیف اور حرج کو اٹھا دیا ہے یعنی جب لوگ آزمائش میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو شریعت نرمی اور آسانی فراہم کرتی ہے لہٰذا ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فقاہ اسلام نے اجازت دے دی ہے اس بات کی کہ ہومیوپیتک اور ایلوپیتھی کی دوائیں آپ استعمال کر سکتے ہیں اس سے شرم اس میں کوئی خرچ نہیں ہے ٹھیک الکحل اور شراب میں فرق کیا ہے اگر یہ وضاحت ہو جائے القان ہو جائے گا میں ایک غولت شامل کر لوں السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام میں علی پور چیٹا سے کشور بول رہی ہوں جی فرمائیے بھائی میرا سوال یہ ہے پہلے تو میں یو ٹی وی کو ساری ٹیم پوری قوم برقرواد دیتی ہوں اور بعد میں تسمیم بھائی کو جنہوں نے قرآن پا کر ترجمہ بڑے اچھے طریقے سے كیا ہے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب ان كی میں آواز سنتی ہوں ترجمے میں بہت شكریہ تو باقی میرا سوال یہ ہے كہ میں نا جب نماز پڑھتی ہوں نا تراوی اور مسجد میں جا كے تو میں ذرا نا اونچا سجا كرتی ہوں تو عورتیں كہتی ہیں كہ اونچا سجا نہیں كرنا چاہیے پلیز مفتی اكمل یہ کہا ٹھیک ہے کہ اونچا فردہ عورت کرنا چاہیے یا نہیں عورت کو کرنا چاہیے اچھا اور میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ میری پھو بیمار رہتی ہیں اچھا تو وہ روزے نہیں رکھ سکتی تو کیا وہ کسی اور کو روزے رکھوا سکتی ہے یا اس کا کیا فیڈیا پلیز مجھے یہ بتائیے اور تیسرا یہ ہے کہ ویسے صاحب کیوں نہیں آ رہے آج کل انشاءاللہ آئیں گے بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا آپ کے سوالوں کے جواب ان شامل کرتے ہیں جی مفتی صاحب جی دیکھیے جتنے بھی دیگر چیزیں ہیں الکوہل وغیرہ ہے یہ مصنوعی طریقے سے شراب کو تیار کرنے کے طریقے ہیں ان میں جو ایسڈز وغیرہ ہیں ان کو ملا کر ان, ان کے اجزائے ترکیبی کے ذریعے جو ایک نشہ آور مشروب تیار کیا جاتا ہے اسے الکوہول کا نام دے دیا جاتا ہے اور اس کے مختلف طریقے باقاعدہ ہوتے ہیں نشہ بڑھتا ہے شرابیں جو شرابوں میں جی ہاں کیفیات اس طرح کی بناتا ہاں اس طرح پھر کشید کی جاتی ہے اس سے ٹنچر وغیرہ جیسے بنتی ہے یہ کشید شدہ ہوتا ہے بہت ہی تیز ہوتا ہے نشے کے اندر تو یہ تمام چیزیں جن میں نشہ ہے ان کا ایک تو پینا ہوا اور ایک خارجی استعمال ہوا پینے کا حکم تو ہم نے عرض کر دیا کہ وہ جائز نہیں ہے اور خارجی استعمال کے اعتبار سے اس میں ضرورت شرائط دیکھی جائے استعمال گی. میں آپ کے پرفیوم آ گئے اور دوائی دوائی لگانے کا جیسے ہے دوائیوں کا پرفیوم پر بھی, پر بھی اس میں شامل ہوتا ہے الکوہول کے آمید ہوتی ہے اس میں بھی چونکہ عموم میں بلوا ہو چکا ہے بہت زیادہ ہی. یعنی عموم میں بلوا سے مراد یہ ہے کہ کوئی چیز لوگوں میں بہت زیادہ عام ہو جائے thicc. اور اب اگر لوگوں کو اس سے روکا جائے تو لوگ تکلیف اور ہر جگہ پریشانی میں مبتلا ہو جائیں گے اور اس پر خاص نس وارد نہ ہوئی ہو یعنی اس ممانت سراہتن نہ ہوئی ہو ہم نے قیاسن ہی اس کو کسی اور اس پر قیاس کر کے اس کو حرام قرار دیا ہو تو پھر اس پہ تخفیف پیدا ہو جاتی ہے تو اس میں بھی نرمی اور آسانی دی گئی مفتی صاحب پرفیومس کا تو بہت زیادہ استعمال آج کل ہونے لگ گیا وہ الکوحل جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا کیا کہتے ہیں آپ پرفیوم کا استعمال کثرت سے ہو گیا اور یہ الکحل کے حوالے سے یہ بات بھی ذکر کی ہے کہ اتنی کوانٹیٹی کہ جس مقدار کے اندر بہت معمولی سی مقدار ہو تو پھر نصوص سے بھی نہ ثابت ہو بلکہ ہم نصوص پر قیاس کر رہے ہوں اور اس کو پینے کے بجائے استعمال کرنے کے بجائے کپڑوں پر استعمال کریں اس حوالے سولما کرام نے پرفیوم کے تو جائز ہونے کا فتویٰ دیا ہے باقاعدہ اور جہاں تک میڈیسن کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا اس میں میں یہ ذکر کروں کہ تمام اطبا نے میڈیکل پوائنٹ سے شراب کو نقصان دہ ثابت کیا ہے یعنی بہت ساری بیماریاں جگہ پہ لیکن جو میجر میجر ہیں جو ہارٹ پیشنٹ ہیں ان کے لیے پھر کولیسٹرول کے امراض ہیں ان کے لیے اور یہ بات کہنا کہ بھائی شراب پینے کے بعد بعض لوگوں کو کنٹرول ہوتا ہے نشہ نہیں آتا یہ یہ غلط ایک بڑی جسٹیفیکیشن پیش کی جاتا بلکل ہے بالکل غلط ہے دیکھیں آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جن معاشروں میں جن ممالک کے اندر شراب کی قانونی اجازت ہے وہاں پر بھی ڈرائیونگ کے دوران شراب کی اجازت نہیں کس لیے نہیں ہے صرف نہیں ہے کہ شراب اثر ضرور دکھاتی ہے وہ انسان کی عقل پہ ضرور جو ہے وہ خمر پیدا کرتی ہے ڈھاپ لیتی ہے اور وہ انسان جو شراب کی حالت میں نہ ہو جس طریقے سے اپنے معاملات کو پرفارم کر سکتا ہے کبھی بھی شراب پی کے وہ اس انداز سے کام نہیں کر سکتا صحیح. اب اس سارے اس ساری شرع بحث کے بعد اور معاشرے پر اثرات کے بعد میں اس طرف آتا ہوں اب یورپین کنٹریز میں امریکہ جتنے غیر ممالک میں جہاں شراب سر عام ملتی ہے وہاں پر بھی اس کو بہت زیادہ مذمت کیا جا رہا ہے بہت زیادہ کنڈیم کیا جا رہا ہے یہ ہوش کیسے, کیسے آ رہا ہے مطلب یہ تو خیر ضروری نہیں ہے کہ وہ ہماری اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کر کے متاثر ہو کے ہی کر رہے ہوں وہ اس کی یقینی سی بات ہے سائڈ افیکٹ دیکھتے ہیں تو وہ لوگ جو جہاں پر شراب پانی کی طرح پی جا رہی ہے پانی کے طور پر اس کو کوئی ایک یوز کیا جا رہا ہے وہ جب خود اس کے نقصانات بیان کر رہے ہیں تو جن کو دیکھ کر ہم یہ چیز اختیار کر رہے ہیں اور اس کو فیشن بنا رہے ہیں تو ان کو ہمیں غور کرنا چاہیے وہ خود اس کو منع کر رہے ہیں کہ یہ اس میں بہت سائیڈ افیکٹ ہیں جا. ان کی وجہ سے آدمی کا شرف اس کا وقار گر جاتا ہے ایک پڑھا لکھا آدمی ہے ایک اعلیٰ منصب پر فائز ہے لیکن حالت نشہ میں جب آپ دیکھیں گے تو آپ کی قدموں میں گرا ہوا نظر آئے گا <laughs> گندی گندی باتیں زبان سے کرتا ہوا نظر آئے گا تو اس لیے ان باتوں پہ غور و تفکر کرنے کے بعد اگر ہم ان سے متاثر ہو کے اس کو استعمال کر رہے ہیں تو پھر ان سے متاثر ہو کے ان کی تعلیم کو بھی قبول کر لیں صحیح تو وہ خود یہ بتا رہے ہیں کہ یہ صحیح چیز نہیں ہے اس کو اس سے بچنا چاہیے اجتناب کرنا چاہیے صحیح نازیم نات شامل کرتے ہیں اور الحاج محمد یوسف میمن ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے آپ کے انتہائی پسندیدہ صناخہ نظر عقیدت حضور کی بارگاہ میں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے کیا بات والا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پان والے میرا دل بھی چمکا دے چمکان والے چمک تجھ سے پاتے ہے سب پے میرا دل کرے اب رت کیا سبحان نہیں دیکھ کر اب رمت بدوں پر بیسا برسا دیبرس میرا دل بچ قل قل تو زندہ ہے بل تو زندہ ہے بللہ نریم سل جان والے سبحان اللہ میرا دل بھی چمکا دے چمکان والے چمک تجھ سے پاتے ہرم کی زمین اور قدم رکھ کے چل اللہ اللہ سوال حرم کی زمین قدم رکھ کے چلنا ارے کم کا موقع ہے او جان والے ارے کم کا موقع ہے او جان والے میرا دل بچم مدی میں خدا تجھ کو رکھے سبحان اللہ، سبحان اللہ. مدیسے خدا تج رکھے غریبوں strength and strength as well?